أعوذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا القعا فوسطنا به الجمعة. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلمون اذا بعثر ما في القبور وحصى ما في الصدور ان ربهم باذن يوم القيامه صدق الله العظيم کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے اب اس صورت کی تفصیل آج انشاءاللہ پڑھیں گے آپ نے ترجمہ کرتے وقت دیکھا کہ اللہ رب العزت نے صورت میں گھوڑوں کی چند صفات بیان فرمائی اور ان کی قسم کھا کر فرمایا نور انسان اپنے رب کا بڑھانا شکرہ انسان کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں مثلا اصل ان کو انسان کہے میرے گھوڑے کی قسم میرے بکری کی قسم میرے اونٹ کی قسم تو مخلوق کی میرے گاڑی کی قسم آج کل گاڑی تو میرے گاڑی کی قسم انسان کے لیے مخلوق کی قسم کھانا جائز ہے لیکن اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہے جیسے آپ نے پھر ایجا ایجا و ناز عاتِ پھر وہ سما عجات عزت سما ان آپ نے پڑھا و لذا اعصاس و سب ہے وغیرہ وغیرہ یہ قسمیں آپ نے پڑھی قسموں کے ذریعے بات کو پکا کرنا مقصود ہوتا ہے پکا کرنا مقصود ہوتا ہے اور <coughs> <coughs> عرب کے اندر قسم کے بعد کسی بات کا یقین نہ کرنا یا اس کو اس بات کو تسلیم نہ کرنا یہ جرم ہوا کرتا تھا تو اللہ رب العزت ان مضامین میں قسمیں کھا کر تو اللہ رب العزت نے ان کفار کو مجرم بنا دیا خود اپنی نگاہ میں ان کو مجرم قرار دے دیا کیونکہ خود قسم کے آنے کے بعد اس بات کو یقین نہ کرنا جرم ہے تو اللہ رب العزت بھی قسم کھا کر ان کفار کو اپنی نگاہ میں مجرم بنا دیا یہاں پر اس صورت میں انسان کے ناشکرا ہونے کے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اس کو بیان فرمایا گیا اور اس کے اوپر گواہی کے لیے ایک عظیم نعمت کو ذکر فرمایا کہ اس کی چار صفات قسم کے انداز میں بیان فرمائی کہ انسان کے لیے یہ ایسی کھلی ہوئی عبرت ہے جو اس کے شکر گزاری پر امادہ کر سکتی ہے یہ انسان اللہ تعالی کا شکر ادا کریں یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں گھوڑے یہ میدان جنگ میں اپنے محسن انسان انسان گھوڑے کے اوپر احسان کرتا ہے تو یہ انسان محسن ہے گھوڑے کا تو یہ گھوڑا انسان کے اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور سخت سے سخت خدمات انجام دیتے ہیں حالانکہ انسان گھوڑوں کا نہ خالق ہے اور نہ مالک ہے اور نہ انسان نے اس کو پیدا کیا ہے اور جو انسان اس کو گھاس وغیرہ دیتا ہے وہ بھی تو انسان نے پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کے کام صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے رزق کو ان تک پہنچا دینا ہے رزق بھی دینے والا اللہ ہے لیکن انسان صرف اتنا کام کرتا ہے کہ گھوڑے تک پہنچا دیتا لیکن گھوڑا انسان کے اتنے سے احسان کو کیسے پہچانتا ہے اور مانتا ہے یہ انسان مجھ پر احسان کر رہا ہے اور انسان کے ادن سے اشارے پر اپنی جان کو خطرات کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں انسان کو دیکھیے جس کو اللہ رب العزت نے ایک ناپاک قطر منی سے پیدا فرما کر کمالات سے نوازا عقل و شعور دیا انعامات کی بارشیں اس پر بخسائی اور پھر ساری مخلوق میں سے اشرف المخلوقات بنا کر کائنات کو اس کے لیے خدمت گزار قرار دیا کہ یہ ساری کائنات اس انسان کے لیے خدمت کرے تو ان تمام عظیم احسانات اور اعلی انعامات کے مقابلہ یہ انسان شکری میں کرتا ہے نافرمانی سے کرتا ہے دیکھیے ہم کو قسم ہے غازیوں کے ان گھوڑوں کی جو ہامپتے ہوئے دوڑتے ہیں گھوڑے جب تیز دوڑتے ہیں تو ان کے سینے سے اخ اخ کی آواز نکلتی جس کو زبح کہتے ہیں اسی کا ترجمہ کیا ہے, اخ اخ کا کیا ہے آگ نکالتے ہیں قدم کے معنی قدح کے معنی قدح قدہ کے معنی ہوتا ہے ٹاپ مارنے کے گھوڑے جب پتھریلی زمین پر تیزی سے دوڑتے ہیں تو ان کے جو होते ہوتے ہیں وہ جب اس जमीन زمین سے لگتے ہیں تو اس سے آگ کی چنگاریاں ظاہر ہوتی ہیں پل مرغی رات صبح پھر ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت دشمنوں پر دھاوا بولتے ہیں تو یہ غازیوں کے گھوڑوں کا تیسرا وصف ہے کہ وہ راتوں کو دوڑتے ہیں اور صبح ہوتے ہی جب دین کے دشمن دین کے دشمن خواب غفلت میں ہوتے ہیں تو ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور استعمال میں پھر ان گھوڑوں کی قسم کے جو صبح کے وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں یہ چوتھا وصف ہے غازیوں کے گھوڑوں کی صبح کے وقت گرد و غبار کا اڑنا اڑانا یہ قوت اور شدت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ صبح کے وقت زمین شبنم سے تر ہوتی ہے اور گرد و غبار یہ ہوا کے ساتھ ہوتا ہے ہوا کے ساتھ تو یہ گرد و غبار یہ دبا ہوا ہوتا ہے اور صبح کے وقت زمین پر شبنم سے اترتی ہے اور شام کا جو وقت ہوتا ہے یا خشکی کا ہوتا ہے ذرا سی حرکت میں گرد و غبار اڑنے لگتی ہے تو نہ بھی جما پھر وہ اس وقت میں دشمنوں کے درمیان میں گھس جاتے ہیں کہ یہ پانچواں اوسف ہے اکثر مقصرین کے نتیجے یہ پانچ پانچوں اوساق جنگی گھوڑوں کے ہیں جنگی گھوڑوں اور بعد مفسرین نے یہ اوساق حج کو جانے والے اونٹوں کے قرار دیے ہیں کہ جو حج کو جانے والے اونٹ ہوتے ہیں وہ مراد ہیں یہ پانچ اوساک سے وہ اونٹ مراد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح روایت منقول ہے بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرہ اور احسان پراموش ہے یہ جواب قسم پہلے قسمیں آئی پانچ اب یہ جواب قسم ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کنود بنی کندہ حضر موت کے محاورے میں یہ کنود بنی کندہ یہ نا پرمان کے معنی میں ہوتا ہے اور ربیعہ اور مذر کی زبان میں یہ نا کے معنی میں ہوتا ہے اور بنی کے نانا کے عرف میں یہ بخیل کے معنی میں ہوتا ہے لیکن جو راجہ تفسیر ہے وہ نا ہے ٹھیک ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے یہی تفسیر منقول ہے نا اور ایک روایت بھی اس کے اوپر آئی ہے جو حضرت ابو ماما رضی اللہ عنہ سے کہ اسے مراد نہ ہے و جمہور علما کے یہی شکرا اس کا معنی ہے اور اس کے علاوہ جو بکل ہے نا فرمانی ہے یہ بھی ناشکری میں داخل ہے کیونکہ ناشکری مختلف طریقوں سے ہوا کرتی ہے اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی ہے تو ان نعمتوں کی نسبت کس کی طرف کر دینا مابودا نے بادل کی طرف کر دینا اسی طرح انعامات کے حقوق ادا نہ کرنا اور اللہ رب عزت کے انعامات کو بے موقع خرچ کرنا یہ سارے کے سارے یہ بھی نہ کے مختلف طریقے ہیں اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے یعنی انسان اس کے اوپر خود ہو ضمیر یہ انسان کی طرف راجیہ ہے, ہے انسانوں کہ انسان اس پر خود گواہ ہے اور ظال اس پر تو اس میں اشارہ ہے مشارن علی مشارن علی قنود کا قنود وہ مشارال شکری وہ ٹھیک ہے تو ان کے شہید اور بے شک انسان اس ناشکری پر خود گواہ ہے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ناشکری, ناشکری کا خود اقرار کرتا ہے کس طرح کہ یہ کس طرح کرتا ہے خود اقرار کرتا ہے مثلا یہ ایک دوسرے کو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا حالانکہ خود انسان کا اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی یہ بات اپنی ہی طرف لوٹتی ہے اور بہت سے لوگ اپنی زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ اور انسان مال کی محبت کے لیے بڑا سخت اور قوی ہے تو انہو یہ زمیر جو ہے وہ زمیر یہ بھی انسان کی طرف لوٹ رہی ہے کہ یہ انسان مال کی محبت میں خیر مال کی محبت میں شدید بڑا سخت اور قوی ہے خیر کا معنی ہوتا ہے بھلائی بھلائی کوئی بھی بھلائی ہو اس کو خیر کہتے ہیں لیکن اس سے یہاں پر مراد مال ہے عرب خیر کو مال سے تعبیر کرتے ہیں تو مال یہ بلائی ہی بلائی اور فائدہ ہی فائدہ ہے اور بعض مال تو انسان کو بہت سی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے آخرت میں جو مال حرام ہوگا یہ انسان کی مصیبت کا ذریعہ ہوگا تو ان مذکورہ آیات کے اندر گھوڑوں کے اوصاف کی قسمیں کھا کر انسان کا ناشکر گزار و احسان فراموش ہونا بیان کیا گیا کہ انسان یہ حیوانات سے بھی بدتر اور گیا گزرا ہے کہ حیوانات یہ معمولی احسان سے, معمولی احسان سے, معمولی احسان سے یہ حیوانات یہ گھوڑے انسان کے فرمبردار ہو جاتے ہیں مالک کی اطاعت کرتے ہیں مگر انسان عظیم احسانات کو بھول جاتا ہے اور من ام حقیقی کی ناپرمانی کرتا ہے تو ان آیات میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ ایسے ناشکرہ انسان یہ دنیا میں بھی سزا کے مستحق ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا جائے اور انسانوں سے نعمتوں کو چھین لیا جائے جس کی یہ انسان ناقدری و شکری کر رہے ہیں پھر اس کے بعد مال سے شدید محبت کرنے پر انسان کی مذمت کی گئی تو ناشکری اور حب مال ناشکری اور مال کی محبت یہ شرعین بھی اچھا نہیں ہے اور عقلن بھی اچھا نہیں ناشکری یہ تو بالکل ظاہر ہے اور مال کی محبت مال کی محبت ب نفس سے صرف نفس سے مار محبت اس کی مذمت نہیں ہے بلکہ اس میں جو شدت کا وصف آ جاتا ہے نفب بالخیری لشدید شدت کا وصف اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر یہ مال کی محبت بھی مضمون ہے اس کی مذمت ہے اب مطلب یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں اتنا مغلوب ہو جائے کہ وہ اللہ تعالی کے احکام سے بھی غاطر ہو جائے اور حلال و حرام کی پرواہ بھی نہ رہے تو ایسی مال کی محبت کی مذمت کی ہے دار شکرے غافل انسان کو معلوم نہیں کہ قیامت کے روز جب کہ مردے زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور افسدور اور دلوں کے وہ پوشیدہ باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور پروردگار عالم اسدین ان سب کے تمام حالات سے باخبر ہوگا اور اللہ رب العزت تو ہر وقت باخبر ہے اللہ رب العزت تو ہر وقت باخبر ہے اب اس روز باخبر ہونے کی خصوصیت اس لیے ظاہر کی گئی کہ وہ سزا جزا کا دن ہے تو اللہ رب العزت کا خبیر ہونا اس دن ایسے نمایاں ہو جائے گا کہ کوئی انکار نہ کر سکے گا کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہ رہے گی اور زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبیر کا معنی ہے خبیر کا معنی اور مطلب بدلا دینے والا بہم بہم یا دل خبیر خبیر کا مطلب ہے بدلہ دینے والا کیونکہ بدلہ دینے والے کا خبیر ہونا لازم اگر وہ باخبر نہیں ہوگا تو بدلہ کیسے دے گا تو اللہ رب العزت رب العالمین احسان تمام انسانوں کے تمام اعمال تمام احوال سے باخبر ہوگا تو پھر وہ رب العالمین انسان کے ان تمام اعمال کے مطابق جزا اور سزا بھی دے گا لہذا اب عقل سے کام لینا چاہیے کہ انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور مال کی بیجا محبت نہیں کرنی چاہیے یہ صورت العالیہ کا ترجمہ تفسیر مکمل ہوا اب صورت کا ترجمہ تفسیر انشاءاللہ کل پڑھیں گے ابھی تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو کسی آیت کا ترجمہ یا تفسیر تو آپ پوچھ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و کیا حال ہے آپ کا عاصم بھائی خرید سے ہیں جی ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ و